شاہ فرمایا واہ آدنا وَا موسا صلاح دین <لَيْلَة> اور ہم نے موسا علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ لیا جب تیس راتیں پوری ہو گئیں حضرت موسا علیہ السلاۃ تیس دن سے مسلسل روزے سے تھے ایک روایت کے مطابق نہ آپ نے صحیح کی نہ استار کیا تو جب انسان مسلسل روزے سے ہو آپ جانتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے منہ میں ایک عجیب سی مہک پیدا ہو جاتی ہے ایک تو منہ میں بدبو ہوتی ہے جو منہ میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے یہاں وہ بدبو مراد نہیں ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اور بھوکا ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک مہک پیدا ہوتی ہے تو آپ اللہ کی جناب میں ہم کلام ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو آپ نے محسوس کیا کہ میرے منہ میں وہ مہک آ رہی ہے تو اچھی طرح آپ نے اپنے دانتوں کو صاف کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا روزے دار کے منہ کی مہک مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے اب مزید آپ دس دن روزے رکھیں اور دس راتوں کا احتکاف کریں کوہ تور پر اتمم نہا بے اشریم اور ہم نے ان ایام کو 10 کے ساتھ ملا دیا یعنی تیس و دس ہو گئے فتم قوت ربی اربا نلئی لتن بس ان کے رب کا وعدہ 40 راتیں ہو گیا جب ہرکت موسے کی سلط و سلام وہاں سے چلے تھے کوہتور کی طرف تو آپ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا اے ہارون علیہ السلام آپ میرے نائب ہیں فی قومی میری قوم میں وہ اور آپ میری قوم کی بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہیے گا ولا تب سبی لل اور آپ فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلیے گا و لما جا امو سالمی اور جب مسا علیہ سلام ہمارے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے یعنی کوہ تور پر آئے اور چالیس راتیں گزر گئیں وہ کل رب ہو اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو جب حضرت موسی علیہ السلام نے سماعت کیا تو اللہ کے کلام کا حسن اور اللہ تعالی کے کلام کی لذت جب آپ نے محسوس کی تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں سمجھانے کے لیے عرص کرتا ہوں کہ جب انسان کسی سے کلام کرتا ہے تو کلام سن کر بسا اوقات اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام آواز سے پاک ہے سمت سے پاک ہے جہد سے پاک ہے وہ ازلی ابدی اور قدیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا قرآن مجید فقان حمید نے اس کا ذکر کیا ہمارا اس پر ایمان ہے کیسے سماعت کیا اس کی کیفیات ہم بتا نہیں سکتے ہاں مفسرین نے اتنا لکھا کہ ہم جب کوئی کلام سماعت کرتے ہیں تو اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں کان کے اندر اللہ تعالی نے طاقت پیدا کی ہے وہ کلام کو سماعت کرتا ہے آنکھ میں اللہ تعالی نے دیکھنے کی طاقت پیدا کی ہے لیکن حضرت موسا علیہ کی و سلام کے جسم کے ہر روز اور ہر ہر بال نے اور ہر ہر رونگٹے نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا یعنی آپ کے جسم کا ایک ایک بال یہ وہ حیثیت اختیار کر گیا جو ہماری کان کی حیثیت ہے تو آپ کے دل میں اللہ کا دیدار کرنے کی تمنا ہوئی کال ربی بھی کی اے میرے رب ارنی تو دکھا مجھے امر الئی کا جلوہ دکھا تاکہ میں تیری طرف دیکھوں اور تیرا دیدار کروں کو اللہ تعالی نے فرمایا لن تغ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ولا کن ورل جبل ہاں لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نظر کیجیے میں اپنے دیدار کی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں فینس تقرر مکان ہو پھر اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ جائے فس ترانی پس ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے فلما تجل جب علی پھر جب ان کے رب نے پہاڑ کے لیے ایک تجلی فرمائی جا الحدکا تو اس پہاڑ کو اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا وہ خرموسا سائے موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے فلم پھر جب آب ہوش میں آئے اولا عرض کی صبح نہ کا تجھے پاکی ہے تب تو کا میں تیری طرف رجوع آیا وہ انا اول مینین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلاط والسلام کے ایمان اپنی امت سے مقدم ہوتے ہیں متنوں پیارے بھائیوں ہوں قرآن مجید فقان حمید کا ترجمہ انتہائی واضح ہے کہ حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے ہاں اگر میں اپنی تجلی ڈالوں اور یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے گا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے یعنی دیدارے علاقہ ناممکن نہیں ہے مگر دنیا کی چیزوں میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکیں تو جس پہاڑ پر آپ تھے جب تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ جب پھٹ گیا ریزا ریزا ہو گیا تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر کھڑے رہ کر حضرت موسا علیہ السلام اللہ کا دیدار کر سکیں دنیا کی چیزوں میں وہ طاقت نہیں ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ کا دیدار ناممکنات میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اسے وہ طاقت دے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر کہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا سبحان اللہ کہ وہ پہاڑ ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور شب مہراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا لیکن سوال یہ ہے کہ دیدار کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے سے اللہ تعالی پاک ہے سمت اور جگہ سے پاک ہے جسم سے پاک ہے پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیسے کیا تو جس طرح حضرت مس علیہ السلام نے اللہ کا کلام سماج کیا ہم اس کی کیفیات نہیں بتا سکتے تو دیدار کی کیفیات بھی ہم نہیں بتا سکتے اسی طرح کل بروز قیامت اللہ کیسے مقبول بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور جنت میں جنتیوں کے لیے بھی اللہ کا دیدار ہوگا جس قدر جنتی کا مقام بلند و بالا ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا خالیہ موسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا انفیتوں کا عالم نہ صرف بے شک میں نے آپ کو تمام لوگوں پر اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا وہ بھی کلامی اور میرے کلام کے ساتھ آپ کو چن لیا یعنی میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا اور مجھ سے کلام کرنے والا بنایا کلیم اللہ بنایا آپ کو یہ فضائل اور یہ مراتب عطا کیے گئے فخل پس آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے ما آ اس کلام کو جو میں نے آپ کو عطا کیا وہ کم مینشا اور مزید شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے وہ کتبنا لہو فل الوا آپ کو توریت عطا کی گئی توریت تختیوں پر لکھی ہوئی آئی وہ اور ہم نے لکھا لہو موسیٰ علیہ السلام کے لیے فی الواحی ان تختیوں میں من کل شعی ہر چیز مئو نصیحت وف سیل ال اور ہر چیز کی تفصیل فخوا اور ہم نے فرمایا آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے مر قوم اور اپنی قوم کو حکم دیجیے یا خوب آحسنی کہ آپ کی قوم اس طوری کو اچھی طرح پکڑ کے رکھے یعنی اس پر عمل کرے سی دار الفاصین قریب میں تمہیں گناہگاروں کا گھر جہنم دکھاؤں گا اور گناہ کا انجام جہنم میں جانا ہوگا تکبل عورت الحق ان قریب میں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناجائز تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں یعنی جو متکبرین ہیں وہ ہدایت سے محروم رہیں گے بندے کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے آجزی انکساری اختیار کرے آجزی انکساری کے معنی یہ ہیں کہ زبان سے صرف نہ کہے بلکہ دل سے دنیا میں موجود تمام لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھے اور کسی کو بھی اپنے سامنے حقیر نہ سمجھے اور کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو فضیلت یا برتری والا نہ سمجھے جب انسان تکبر کرتا ہے تو ایک اس کی عادت بنتی ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا جب وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی وہ ای رو کل آنو بہا یہ متکبرین اگر ہر نشانی دیکھ بھی لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے رو سبیلا روش دی روح سبیلا اور یہ متکبرین اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں پھر بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے دیکھیے تکبر کا کتنا بڑا نقصان ہے یقیناً یہ بہت ہی بری عادت ہے کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرے تو وہ اس کی نصیحت پر غور نہ کرے بلکہ اسے اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نصیحت کرنے والا کون ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا انداز کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر نصیحت قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ہماری کسی غلطی کی وہ اصلاح کر رہا ہے تو ہمیں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آجزی کرنے والا کامیاب رہتا ہے من عل فقد رفا اللہ حریش پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے وبیلا سبیلا اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ تکبر کرنے والوں نافرمانوں کا انداز ہے غالی کبھی آیا تین اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ کانو انہا غافلین اور وہ ہماری آیتوں سے غافل تھے آیاتینہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا آخرت اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنے کو جھٹلایا آخرت کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں ان کے مال برباد ہو گئے دنیا کے اندر اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے تو اس پر کوئی سلا نہ ملے گا ما کانو یا ملو جو وہ برے کام کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ انہیں دیا جائے گا ستم رو کو مکمل ہوا اس میں جہاں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام کے واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ تو نازل ہوئی طوریت سے فیض لینے والے بھی تھے اور طوریت سے فیض نہ لینے والے بھی تھے اسی طرح قرآنِ پاک ہے قرآنِ پاک سے منور ہونے والے بھی دنیا میں رہے اور موجود ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ قرآن سنتے نہیں اگر سنتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ قرآن پاک کی باتیں بھی ان پر اثر نہیں کرتے اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے